بالکل لے لیں مالے موسی نذیب غازی موضی کا مال اگر غازی کو مل جائے تو اس میں کیا آ رہا جائے ٹھیک ہے جو کپڑے وغیرہ ہیں ان کو دھو کر کے استعمال کیا جائے جیسے لوگ عموماً یہ بتا دوں جیسے باہر کے کپڑے آتے ہیں آپ یقین جانی اگر یہ بہار کے سوٹر یہ نہیں آئے تو سارے غریب جو ہیں نا سردی سے مر جائیں کہ سستے ملتے ہیں اس میں بھی اب بہت کام ہو گیا بزنس ہو گیا اب وہ پہلا حساب تو نہیں کرا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بھائی یہ عیسائیوں کا پہنا ہوا ہے اس کو ہم کیوں استعمال کریں یہ تو حرام ہے وغیرہ جو لوگ مسائل نہیں جانتے وہ اس کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز جو تھی جو پہنے ہوئے تھے اسے اتاری اتارنے کے بعد وضو کیا اور پھر وہ کمیز حضور علیہ السلام نے پہنی یا جو بھی پہننے تو اس سے جن کی نظر پورے معاملات پر نہ ہوئے سمجھے کیا اتنا تنگ کپڑا حضور علیہ السلام استعمال فرماتے تھے کیا ہوا اب بحث یہ نکلی کہ جب مسلمانوں میں کافروں میں جنگ ہوتی تو جون کا مال غنیمت آتا وہ مسلمانوں میں آتا اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ظاہر اس میں عیسائیوں کے کپڑے بھی ہوتے یہودی کے کپڑے ہوتے ایسا کوئی وہ کرتا تھا جو حضور استعمال فرماتے تھے کہ جس میں سے آپ کو آستین بہار نکال کر کے وضو کرنا پڑا جب ایک کپڑا پاک ہو جائے دھل جائے چاہے اسے یہودی یا عیسائی نے پہنا ہو تو مسلمان کو اس کا پہننا اس لیے جائز ہے کہ مال غنیمت میں بھی ان کے کپڑے آتے مختلف اشیاء آتی اور مسلمان اس کو دھو کر کے استعمال کرتے اس لیے اس میں کوئی شرن حرج نہیں